برانا مختار امار الدین کو حضرت سنت کیسٹ مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمت لازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پر آپ انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس وَنَأْتِيكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفِئِدَةً فَمَا أَوْلَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ولا مفعدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به وَلَكَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَسَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل زلوا عنهم وزالک افقهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلوح کالوت وَقَالَ اللَّهُ میری فِي مَقَامٍ مکم و رَبُّكَ رب کا إِلَّا تابود وَبِالْوَالِدَيْنِ و بل والد نے سانا جن قوموں کو ہم نے تم سے پہلے ہلاک کیا ہم نے انہیں وہ وہ قدرتیں دیں طاقتیں دیں جو طاقتیں ہم نے تمہیں نہیں دیں ہم نے ان کے کان بنائے آنکھیں بنائی اور دل بنائے تاکہ ان سے کام لیں تو ان کے کام ان کے کان بھی نہ آئے ان کی آنکھیں بھی اور نہ ان کے دل بھی کچھ جب انہوں نے انکار کیا اللہ کے احکام کا تو انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مزاح بنایا کرتے تھے ہم نے تمہارے ارد گرد کی کئی بستیوں کو تباہ کر دیا اور ہم تمہارے سامنے احکام بیان کرتے ہیں شاید کہ تم میری طرف لاٹاؤ جس وقت ہم نے ان کی بستیوں کو تباہ کیا تو جن کو وہ قرب الہی کا ذریعہ سمجھ کے پکارا کرتے تھے انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی بلکہ ان کے سارے معبود اس وقت غائب ہو گئے یہ کہنا کہ وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے یہ ان کا واضح جھوٹ تھا اور ان کی یہ گھڑی ہوئی باتیں تھیں اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس قرآن کی طرف دوڑو جس کو جن سننے کے لیے آئے جب ہم نے پھیر دیا تیری طرف ایک جماعت جنوں کی سنتے تھے قرآن پھر جب وہ قریب ہوئے تو آپس میں کہنے لگے چپ کرو پھر جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے ڈرانے والے کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے ایک عظیم کتاب کو سنا ہے جو حضرت موسا کے بعد اتاری گئی اور وہ کتاب تصدیق کرتی ہے اپنی سے پہلی کتابوں کی حق کا راستہ دکھاتی ہے اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے اے ہماری قوم اللہ کا دائی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو قبول کر لو اور ایمان لے آؤ اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچائے گا اور جس نے اللہ کے دائی کی بات کو نبی پاک کی بات کو نہ مانا تو وہ زمین میں بھاگ کے اللہ کو آجز بھی نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکتا وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا محمد وبارک وسلم ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کے چند شہروں میں اور آزاد کشمیر کے اکثر علاقوں میں زلزلے کی صورت میں جو مصیبت اور آفت نازل ہوئی اس کے منفی اثرات نہ معلوم کب تک موجود رہیں گے بستیوں کو دیکھ کے اللہ یو ہی حاضم یہ حیرت اور تعجب کے کلمات خدا معلوم کب تک بولے جائیں گے پوری مسلم برادری عموماً اور پاکستانی عوام خصوصا مصیبت سے متاثر ہوئے ہم سب کی یہ دلی دعا ہے اور دلی مراد ہے کہ اللہ تعالی محل اپنے فضل و کرم سے محض اپنی مہربانی سے اور رمضان المبارک کے اس آخری اتکم من النار کا لحاظ کر کے ان لوگوں کو اس مصیبت سے نجات عطا کیا اور اس کے اثرات مالی جانی اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے پورے فرما دے گزشتہ خطبے جموت المبارک میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مقدس کا مطالعہ کیا جائے اور قرآن کے آئینے میں دیکھا جائے تو جن جرائم کی وجہ سے اور جن گناہوں کی وجہ سے اور جن بدکاریوں کی بنا پہ پہلی قوموں پر عذاب آیا اور انہیں صفے ہستی سے مٹا دیا گیا بدقسمتی سے وہ سارے گناہ وہ سارے جرائم اور وہ سارے گناہ آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں پوری طرح موجود ہیں یہ تو مہربانی ہے میرے رحمتوں والے نبی کی انہوں نے پہلی قوموں کی تباہی کے واقعات جب سنے رو رو کے اپنے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ جس طرح تو نے پہلی قوموں کو اجتماعی طور پہ تباہ کیا ان کی عورتیں بھی ان کے مرد بھی ان کے بچے بھی ان کے مکان بھی زمینیں بھی فصلیں بھی میرے اللہ میری امت کو اس طرح تباہ نہ کرنا رحمتوں والے نبی نے دعا مانگی اور رحمان رحیم نے اس کو قبول کری ورنہ تو جس ایک ایک گناہ کی وجہ سے پہلی قوموں کو پکڑا قوم لوت کو قوم شعیب کو قوم موسا کو قوم کو قوم صالح کو قوم شعیب کو ایک جرم ان میں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا ہمارے معاشرے میں وہ ایک جرم نہیں وہ سارے جرم جس کی وجہ سے اللہ مجموعی طور پر اور اجتماعی طور پر تو پوری امت کو تباہ نہیں کرے گا لیکن جزوی تمبی کو تمبیل کر کے برباد کر کے دوسرے علاقوں کو خبردار کرنا دوسرے علاقوں کو خبردار کرنا لاہم یا چھوڑ دو یار پر تھوڑا سا عذاب اتار کے انہیں تھوڑا سا ہلا کے دوسرے لوگوں کو اس ذریعے سے تنبی کرنا لم یا تاکہ وہ گڑ گڑائیں تاکہ وہ جھکیں تاکہ وہ مائل ہوں تاکہ وہ معافیاں مانگیں آج ضرب مومن میں ایک مضمون چھپا اور بالا کوٹ کے ایک آدمی نے بیان دیا کہ یہ گزشتہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں امیدوار بوریاں بھر کے نوٹوں کے لئے آتے اور بالا کوٹ کے جو عوام ہیں وہ اپنے ووٹ بیچتے اور قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ ہم تمہیں ووٹ دیں گے قرآن پہ حلف دیتے کہ ہم تمہیں ووٹ دیں گے اور ان سے رقم وصول کرتے اتنے میں دوسری پارٹی آ جاتی تو ان سے پیسے لے کے ان کو بھی قرآن پہ حلف دیتے یہ ہے قرآن کا مزاق بنانا ٹٹھا کرنا اور مخول کرنا میں نام نہیں لیتا لیکن آپ اخبارات پڑھتے ہیں ہمارے ملک میں کئی سیاسی لیڈروں نے قرآن پاک پہ حلف دیا اور پھر اس حلف سے دن دہاڑے مکرے اخباروں میں سارے لوگوں نے پڑھا کہ انہوں نے حلف دیا ہے اس بات کا پھر وہ اپنے اس حلف سے پلٹ گئے جن لوگوں نے اللہ کے آکام کا مزاق بنایا اور قرآن پاک کی حیثیت کو اتنا سمجھا جن لوگوں نے اللہ کا ان قوموں پر عذاب بھیجتا ہے اور جب عذاب بھیجتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے تمبی ہوتی ہے لال رہوں یا تا تاکہ وہ گر گرائے تاکہ وہ آج بھی کرے تاکہ وہ سنبھلے کہ آج مانسرا اور بالا کوٹ کی بستی الٹ سکتی ہے تو کل ہمارے شہر کی باری بھی آ سکتی ہیں وہ ڈر جائیں یہ جو آج میں نے آیتے پڑی ان میں بھی اللہ نے فرمایا لعلہم لم لعلہم جیون شاید کے لوگ میری طرف پلٹ آئیں یہ جو شیطان کے پیچھے چلنے لگے ہیں شیطان کی ماننے لگے ہیں شیطان کے احکام کو تسلیم کرنے لگے ہیں میرے مقابلے میں شیطان کے پیچھے چلنے لگے ہیں میں ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہوں لعلہم لہم تاکہ وہ شیطان کو چھوڑ کے میرے پیچھے آئے لوٹ کے آئے واپس آئے میری طرف آئیں رجوع کر لیں یہ قرآن پاک تبدیل کرتا ہے قرآن پاک بڑی عجیب کتاب ہے اور ہم چونکہ قرآن کے طالب علم ہیں ہم چونکہ قرآن کے طالب علم ہیں قرآن بڑی عجیب کتاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفصیل نکل شعیل طب یامن نے کلنے چاہیے ہم نے اس میں ہر ضروری چیز کو کھول کھول کے بیان کیا ہے تب سیمن نکلنے چاہیے طب یامن نے کلنے چاہیے اس قرآن کو اللہ نے ہدایت بھی کہا زیا بھی کہا نور بھی کہا رحمت بھی کہا شفا بھی کہا بڑے لکب رکھے اللہ نے نام لیے اس کے یہ کتاب شفا ہے کتاب ہدایت ہے کتاب مع ہے کتاب نور ہے کتاب واد ہے اس کی تعریفیں کی قرآن پاک نے اور کسی جگہ پہ فرمایا تفصیل نے کل شعین طبیانل نکل ہم اس میں ہر چیز کو کھول کھور کے بیان کرتے ہیں یعنی ضروری چیزیں جن کی عوام کو کیا ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو بیان کرتی ہے کہ سرگو کا ذکر بھی قرآن میں ہو کچھ ہمارے دوست جو امبیاہ عالم الغم مانتے وہ اس بات سے استدلال کرتے ہیں دیکھو جی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور کیونکہ نبی پاک عالم ہے قرآن کے لہذا آپ ہر چیز کو جانتے ہیں ہر چیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے سرگودے کا بھی ذکر ہے آپ کے ناموں کا بھی ذکر ہے حکومتوں کے بدلنے کا بھی ذکر ہے یہ مطلب نہیں ہے ہر چیز کا بلکہ ہر چیز کا مطلب ہے جس چیز کی لوگوں کو یہ تاج وہ ہلائیے پھر دن جس چیز میں لوگ دین کی طرف محتاج ہوتے ہیں وہ ہر چیز ہم نے قرآن میں کیا کر دیے بیان کر دیے یہ محاورہ ہوتا ہے جیسے ایک آدمی لاہور گئے بڑی سیر کی بڑی سیر کی بڑا پھرا چلا واپس سرگودا میں آیا تو دوست پوچھتے ہیں سناؤ بھائی لاہور گئے تھے اور ساتھ چپا چپا چھاڑ مارے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چار جگہ کی کوئی ایسی جگہ نہیں رہ گئی جہاں میرا پاؤں نہ پہنچاؤ یہی مطلب ہوتا ہے میں چپا چپا ویک ماریا لاہور دا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے کی چیزیں تھیں وہ ساری میں نے دیکھ لی ہے اسی طرح قرآن کہتا ہے تفصیل نکلنے شعیل طویان نکلنے شعیل جن چیزوں کی عوام کو دین میں ضرورت تھی نا جو فرائض تھے نا جو آکام تھے نا جو دین کے اصول تھے نا لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت تھی ان چیزوں کو ہم نے قرآن میں کھول کھول کے بیان کیا ہے چنانچہ جب عذاب کا قرآن ذکر کرتا ہے سورت نحل میں قرآن نے عذاب کا ذکر کیا اطا امر اللہ فلا پست روح ہو میرے نبی پاک توحید بیان کرتے ہیں شرک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں لا الہ ان اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اس پر دلائل پیش کرتے ہیں اور ساتھ میرے نبی یہ کہتے ہیں اے مشرقین مکہ میرے اس دعوے کو مان لو مان لو تسلیم کر لو اگر نہیں مانو گے نا عذاب آ جائے گا جس طرح پہلی قوموں پر عذاب آیا تھا تو وہ جو لوگ تھے نا ضدی اور اندی وہ نبی پاک کی بات سن کے کہتے تھے ہم تیری بات کو نہیں مانتے جیڑا عذاب لایا نہیں لایا لیا وہ عذاب جو تم لانا چاہتا ہے نہیں مانتے ہم تیری بات کو اللہ نے فرمایا میری لاہے محفوظ میں عذاب دینے کا ایک وقت مقرر ہے اس سے پہلے نہیں آئے گا حوصلہ کرو اطا امر اللہ سلا تستا لو جلدی نہ مچاؤ آنے والا ہے آنے والا ہے میں تمہیں مکے میں عذاب دوں اس حالت میں کہ میرا نبی بھی مکے میں ہو میرا نبی بھی مکے میں ہو اور میں تمہیں اس حالت میں عذاب دوں تو مجھے پتا ہے کہ تم بے ایمانوں نے کہنا ہے یہ کہ ساری نہو ست تیری ہے تم نے یہ کہہ دینا ہے کہ تم ہمارے پتوں کے خلاف بولتا ہے ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے یہ ساری نحوس تیری ہے کہ تو مکے میں ہے میں پہلے اپنے نبی کو مکے سے نکالوں گا پھر میں تمہارے رگڑے نکالوں گا پھر عذاب آئے گا تھوڑی مدت ٹھہرو صحیح تھوڑی مدت ٹھہرو صحیح اللہ نے اپنے نبی کو مکہ مکرمہ سے نکال لیا مدینہ منورہ میں پہنچا دیا اور مشرقین مکہ پر قحت کا عذاب مسلط ہو گیا قت سات سال تک قحث مسلط رہا مفسرین کہتے ہیں کتے کھانے پر مجبور ہوئے مردار کھانے پر مجبور ہوئے گند کھانے پر مجبور ہو گئے گند کھایا کتے کھائے مردار کھائے آخر میں جنہوں نے میرے نبی کے مکے سے نکالا تھا یہی لوگ مدینہ منورہ میں جا کے کہتے ہیں کریم ہے تیرا باپ کریم ہے تیرا دادا کریم تھا تو خود کریم ہے تم خود کہتا ہے میں رحمت اللہ عالمین ہوں تیری قوم بھوک نال مر گئی بچے بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے مرنے لگے ہیں ذرا ہمارے لیے دعا تو کر دی میرے نبی نے دعا کر دی اللہ نے عذاب ہٹا لیا اللہ نے اس عذاب کو ہٹا لیا جب میرے ندی نے وہ دعا کی تھی چنانچہ جن سورتوں میں عذاب کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں سورت ناہل ہو گیا اس میں عذاب کا تذکرہ کیا بنی اسرائیل میں اللہ نے عذاب کا تذکرہ کیا سورت حج میں اللہ نے عذاب کا تذکرہ کیا ان زلزلہ تساتے شی العظیم یہ زلزلہ جو تم نے دیکھا ہے یہ کیا زلزلہ ہے انزلہ تساتے حیل عظیم زلزلہ تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا جب پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے سمندر خشک ہو جائیں گے نہریں بند ہو جائیں گی چشمے بند ہو جائیں گے راستے ختم ہو جائیں گے ٹیلے ہموار ہو جائیں گے درخت دنیا سے ختم کر دیے جائیں گے ٹیکل میدان دنیا بن جائے گی قبروں سے اٹھنے والے کہیں گے اے او زمین تے نہیں زمین اس میں پہ تو پہاڑ بھی تھے اس میں تو نہریں بھی تھیں اس میں تو درخت بھی تھے اس میں تو ریگستان بھی تھے اس میں تو ٹیلے بھی, بھی تھے اوپر دیکھیں گے کہیں گے اے او آسمان تھے نہیں اس میں تو سمر بھی تھا چاند بھی تھے ستارے بھی تھے کبھی کبھی بادل بھی امٹ کے آ جایا کرتے تھے ہم آسمان کا صورت بے نور کر دیں گے چاند کی روشنی چھین لیں گے ستارے ٹوٹنے لگیں گے زمین ہم کر دیں گے یہ جلدنا کیا دلدنا ہے اتنا ساتے ازی زلزلہ تو وہ ہے جو قیامت کا زلزلہ ہے ملکاریہ تو ملکاریا وہ مار دہ کا ملکاریا یوم فراس مسون الجی بالو جل منفوش روئی دھنی ہوئی کی طرح یہ فضاؤں میں اڑتے ہوں گے جن جن صورتوں میں یاد رکھیے گا میں قرآن کا ایک اصول آپ کو بیان کرنے لگا ہوں یہ ہم طالب علموں کو پڑھایا کرتے ہیں اور اس دورہ تفسیر میں ہم نے طالب علموں کو یہ پڑھایا اس ہر صورت میں جس میں کس کا ذکر تھا عذاب کا ذکر تھا آج طالب علموں کو اسناد بھی ملنے ہیں سندے بھی دینے ہیں انعامات بھی ملنے ہیں یہ منظر بھی آپ نے دیکھنا ہے میں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ اصول یاد رکھیے قرآن پاک جہاں عذاب کا ذکر کرتا ہے جن صورتوں میں عذاب کے تذکرے کرتا ہے ان صورتوں میں اللہ عذاب سے بچنے کے لیے تین حکم دیتا ہے قرآن نے خالی نہیں چھوڑا ہے امت کو کہ عذاب کا ذکر کیا تو پھر بچنے کا طریقہ نہیں بتایا فرمایا عذاب دوں گا کبھی زلزلے کی شکل میں عذاب آئے گا کبھی سیلاب کی شکل میں عذاب آئے گا کبھی زمین میں درسا دینے کی شکل میں عذاب آئے گا کبھی اونے پڑنے کی شکل میں عذاب آئے گا کبھی آندیاں چلنے کی صورت میں پنا یا نا پنا تیری بڑی طاقت ہے مودا بڑی طاقت ہے قوم بود پہ جو آندھی چلی آٹھ دن اس میں لوگ اس طرح اڑتے تھے جس طرح پرندے اڑتے ہیں آندھیوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے لوگوں کو کٹک کے رکھ دیا ہے لوگوں کو دیواروں سے مار مار کے اللہ نے فرمایا صبح کے وقت تو دیکھتا تھا اندھے منہ پڑے ہوئے ہیں جیسے کسی نے کھجور کے تنے لٹا دیے جیسے کسی نے کھجور کے تنے لٹا دی ہوں کہا بستی کو دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آج تک یہاں نہیں یہاں بسیرا کسی نے نہیں کیا نہ کوئی بورچی خانہ نظر آتا تھا نہ وہ خانہ نظر آتا تھا نہ صحت نظر آتا تھا نہ برامدے کا پتہ لگتا کچھ بھی تو پتہ نہیں لگتا تھا کس کمرے میں ٹی وی دیکھنے کے پروگرام ہے کس کمرے میں کھانے کے پروگرام ہے کس کمرے میں بیٹھنے کے پروگرام ہے کان لم یگن سیاہ لگتا تھا یہاں کبھی کوئی رہائی نہیں ہے مسئل نہیں ہے لوگوں پرانے پاس کی میں عذاب کے تذکرے کرتا ہے نا کہ پہلی قوموں کو عذاب دیا تھا تو نہیں مانو گے تو تمہیں بھی تھوڑا سا جھنجھوڑیں گے وہاں اللہ عذاب سے بچنے کے لیے کتنے حکم دیتا ہے اسے ہم کہتے ہیں دفعیہ عذاب کے لیے امور سلاسہ اس کا نام ہماری میں کیا بنتا ہے دفعیہ عذاب کے لیے یعنی عذاب کو ہٹانے کے لیے امور سلاسا کتنے امبر اللہ بیان کرتے ہیں تین امبر بیان کرتی ہیں پکا لیجیے کہیں سے بات نہیں ملے گی اللہ فرماتی ہے اگر میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پہلے ظلم یہ سبب ہے عذاب کا جب غریبوں پر اسکینوں پر کمزوروں پر ضعیفوں پر ناداروں پر مسلسوں پر اپنے سے کم قرضے کے لوگوں پر اپنے سے کم قرضے کے لوگوں پر جب ظلم کرو گے تو یہ عذاب الہی کا کیا ہوگا بولو زور سے بھی نہیں بولتے اب اس روایت پہ اعتماد کر لیں جو خال تاریخی ہے غالبن حدیث میں تو نہیں ہے غالبن مدینے میں زلزلہ آیا مدینے میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر نے اپنا کوڑا زمین کی کشت پہ مارا اور مار کے فرمایا کیوں کانپتی ہے میں نے تو تجھ پہ کبھی ظلم نہیں کیا پھر جاؤ میں نے تو کبھی تم پہ ظلم نہیں کیا میں نے تو ہمیشہ عدل و احساس کے فیصلے کیے ہیں ظلم غریب کرے کہ ہم نے تو انصاف کیا ہمیشہ جس جگہ جس ملک کی عدالتیں ظلم پہ مدنی فیصلے کریں پیسے کے بلبوتے پر قاتل کو چھوڑیں مقتول کو پکڑیں ظالم کو چھوڑیں مظلوم کو سزائیں دیں چھوٹے آدمی کو رگڑا لگائیں اور بڑے آدمی کو چھوڑ دیں جس ملک کے حکمران جس ملک کی عدالتیں جس ملک کا انصاف جس ملک کا منصف جس ملک کا فیصل جس ملک کا جج جس ملک کا حاکم ظلم پہ مبنی فیصلے کرے حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیوں پراپتی کی ہو میں نے تو تجھ پہ کبھی ظلم نہیں. نہیں معلوم ہوتا ہے زمین پر جب ظلم ہوگا تو سمجھ لے فروش کو پکڑ لیا جی کتنی نکلی ہے جی سو گرام کتنی نکلی ہے جی ٹولہ ایک پوری نکلی ہے تو میرے مر مر بیچنے پہلے وہ پتھر دیتے ہیں نا وہ پتھر دیتے, دیتے ہیں نا وہ بڑے لوگ ہیں نا بڑے لوگ گرم کریں تو ان کو چھوڑ دینا اور کمزوروں پر کرنا نبی پاک نے فرمایا یہ مقدمہ جو میری عدالت میں آیا ہے اور یہ فاطمہ جس نے چوری کی ہے ہو ہوگئے کہ چوری اس کے ہاتھ کاٹو فاطمہ کی جو برادری تھی خاندان اور کمباہوں نے سمجھا اگر ہماری لڑکی کا ہاتھ کٹ گیا تو پوری برادری بدنام ہو جائے گی تو سورت بناؤ کہ ہاتھ کٹنے سے ہماری لڑکی بچ جائے بچ جائے سفارش تلاش کی کس کی نبی پاک کا منہ بولا بیٹا زید زید کا بیٹا اسامہ نبی پاک کو اسامہ سے بڑی محبت ہے اسامہ سے بڑا پیار ہے اور آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے دن جب نبی پاک مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے تو اس فاتح فاتح کی اونٹی پر فاتح کے پیچھے بیٹھنے والے کا نام اسامہ تھا غلام کے بیٹے کو نبی پاک نے اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے اساما کو پیا بھی ہے نبی پاک کو حضرت اسامہ سے محبت کی ہے ان کو سفارسی بنایا گیا کسی طریقے سے جو ہماری لڑکی ہے فاطمہ اس کے ہاتھ نہیں کٹنے چاہیے ورنہ تو کنبے کی ناد کٹ جائے گی بدنام ہو جائے گی ہم نبی پاک کو اسامہ نے آ کے سفارش کی نبی پاک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا اسامہ اللہ حقامی الٰہی میں سفارش کرتے ہو لو سرکت فاطمہ تو بل محمد دن یہ ہے عدل یہ ہے انصاف لو سرکت فاطمہ تو بل تو محمدی لا قطع یہ تو اس کمی کی فاطمہ ہے اگر حسنین کی ماں اور حیدر اقرار کی زوجہ ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ میری بیٹی اور چوری کرتی لگتا تو یادا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دوں تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی سنیے گا دادا سنیے گا کہتے دادا کیوں آ گئے ہیں تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے بڑے لوگ جلن کرتے تو ان کو سدائیں نہیں دیتے تھے اور ان کے چھوٹے لوگ جرم کرتے ان کو سزائیں صرف اکیلی ان پر رگڑے لگ رہے جالیے جلدی دیکھیے کتنے بندے پڑے ہوئے جرم کوئی نہیں ان کی ضمانت کروانے یہ جو جمہوریت بیوی بی ہے نا جمہوریت بی, بی نے بڑے رنگ دکھائے بڑے رنگ دکھائے اب اگر کوئی آدمی کسی کسی بندے کو مار کے یا کسی سے کار چھین کے کسی ایم ایل اے کے ڈیرے پہ جا کے کار کھڑی کر دے ڈی آئی جی کی کیا مجال ہے کہ اس کے ڈیرے پہ جائیں حکمران ہیں ایم ایل اے وہ وزیر ہیں جیسے ملک بیوی ہیں جس کی ہے ہے جب یہ فیصلہ بعد میں, میں،, میں،, میں کیا ہو رہا ہے پچھلے دنوں آپ نے اخبار میں پڑھا اغوا برائے تاوان چار سال کا بچہ چودہ سال کی لڑکی ایک کروڑ دو بچہ لے جاؤ چالیس لاکھ دو بچہ لے جاؤ سات لاکھ دو بیٹی لے جاؤ قرآن نے تو کہا تھا ہم تمہارے ارد گرد کی بستیوں پر اس لیے آزاد ناظر کرتے ہیں شاید کہ تم ہماری طرف ہو تم پہ یہ اثر ہوا اس قوم پر یہ اثر ہوا اس کے بعد اگوا میں اس کے بعد بچوں پر جنا میں اس کے بعد بیٹیوں پر جمع میں کیوں نہیں کیا پیش جب ایک کواش بولے گی کہ میں نے چھ سال کی لڑکی کو پچاس ہزار کے بدلے میں خریدا ہے اس سے بہت کچھ کماؤں گی پتہ نہیں پتنی کس کی بیٹی ہوگی کس خریف خاندان کی لڑکی ہوگی کس نے لیا اس طوائف کو وہ لڑکی پچاس ہزار میں کس نے بیٹی وہ لڑکی جو تمائف اخباروں میں بیان دیتی ہے کتنے لمبے ہیں اس کے ہاتھ وہ کہتی ہے پچاس ہزار میں خریدی ہے بہت کام آئے گی اور پھر دوسرے دن اس کا بیان آیا اگر کسی کو تکلیف ہے نا تو لاکھ روپیہ دے کر لے جائے لاکھ روپیہ مجھے دے دے اور وہ لے جائے جب اس طرح کے بیان اخباروں میں چھپے اور لوگ یوں بکنے لگے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھ کر مستقل لوگوں کا روشن ہونے لگے کہ اس بچی کے ذریعے ہم کمائیاں کریں گے تو اس کاؤں پر رہنتے اتری اللہ فرد اتارو ان یہ کس کا یہ کنٹرول کرنا کس کا کام تھا اس طواش کو لگام دینا کس کا کام تھا اس کا نوٹس لینا کس کا کام تھا حکمرانوں کا کام تھا لیکن یہ سب کچھ ابھی تک ہو رہا ہے جرائم اسی طرح ہے گناہ اسی طرح ہے تو عذاب کو ہٹانے کے لیے دوسرا حکم اللہ کیا دیتا ہے کیا نہ کرو معلوم ہوتا دھرتی پر جب ظلم ہونا تو یہ ظلم بھی عذاب کے آنے کا کیا بنتا ہے سبب بنتا ہے ظلم نہیں ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے آرار ہونا چاہیے آرار ادھر انصاف عدالتوں میں بھی اور ہمارے گھروں میں بھی دکانوں میں بھی ہمارے معاملات میں بھی انصاف ہونا چاہیے تو کم لو <صدیدہ> قرآن کہتا ہے ہمیشہ درست بات کہو غلط بات نہ کرو قصور ہے نا والد کا اور جھگڑا ہے دوسرے بندے سے تو پھر یہ نہیں کہ میرا والد ہے اس کا قصور نہیں نہیں کم لو کمرن سچی گواہی دو چاہے تمہارے اپنوں کے خلاف ہو سرم نہ کرو کو چھیننا ظلم ہے اے تجار اے چادروں تمہارا بڑا مقام ہے بڑے درجات ہیں تمہارے تجار اے تجارت کا پیشہ اپنانے والوں جی ہم کا پیشہ ہے بڑے مقام ہے بڑے درجات ہیں تمہارے لیکن اس کی شرطیں بڑھائیں گے شریت میں کچھ شرطیں ااجر سدو پل امین دو شرطیں تاجر الصدوق الامین سچا تاجر کون سچا تاجر ذرا زور سے بول پھر ذرا اپنے میرے باندھ میں جان کس حد تک آپ اس میں پورا اترتے آپ تو کہتے ہیں جب تک جھوٹ نہ بولا جائے سودا بکتی نہیں سچ بول کے کیسے بکے پہلی شرط لگائی سچا تاجر سچ ہونے والا امین دوسری شرط کیا لگائی امانت دار امانت دار وہی ہوتا ہے نا جڑے اصلی پورتے کٹ کے نقلی پا کے شہ وے چھے وہ اصلی چیز نکال لی وہ الگ بیچ دی اس کی جگہ نقلی ڈال دی کور چڑھا کے بیچ دیا وہی امین ہوتا ہے نا نہیں ہی ہے پنجابی میں کہتے ہیں گاہک نہ ویکے شام سویر آتے موت نہ ویکے ویلا موت کا جتنا کوئی پتہ نہیں ہوتا گاہک کبھی جو روزی لکھی ہوئی ہے وہ تو آنی ہے جو انہوں نے دینی ہے اس کو روکو کوئی نہیں سکتا کوئی نہیں سکتا حرام وقت کیجیے مت تصویر اولا تو حرام چڑکوں کے پاس شرم کیجیے کے پیٹ میں حرام کے رک نہ ڈالیے نہ ڈالیے نہ ڈالیے ورنہ بڑے ہو کر تمہارے سروں پہ ڈوتیاں ماریں گے اس لیے کہ ان کا خون کس کمائی سے بنے گا ان کو کوئی حیام نہیں ہوگا ان کو کوئی شرم نہیں ہوگا اپنی اولاد کو رس کے حلار کھلائیے تھوڑا کھلائیے تھوڑا کھلائیے ان کے لیے زیادہ فیکٹریاں نہ بنائیے ان کی تعلیم پر بھی یہ صحیح جب وہ بڑے ہو جائیں گے جس طرح اللہ نے تمہیں روزیوں سے نوازا ہے اللہ انہوں نے بھی روزیوں سے نواز دی تمہیں فکر بڑی ہوئی ہے اس کے لیے حرام کمائی ابو کو امین مان لوی جینا اللہ اللہ بہت آدرو تم جی شرطیں پوری کر لو مزہ ہی میرے پیارے پیگمبر نے فرمایا سچا اور تاجر کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا مان نبی جینا. مان نبی احتجاج اتنی سی بات آپ نے کرنی ہے اور آپ کو اللہ نے درجان سے نواز دینا ہے یہ جھولی والے جو آ رہے ہیں آپ کے پاس یہ مسجد کے لیے آ رہے ہیں مسجد مولویہ کے لیے پچھلا جمعہ میں نے بالکل اپیل نہیں کی کہ یہ آخر جمعہ آخری جمعہ ہے اس لیے جو احباب صاحب استطاط ہیں ہمارے مواحد دوست ہیں ساتھی ہیں وہ دل کھول کے مدد کریں گی تعاون کریں گے میں نے جامع زیا کے لیے بھی نہیں کہا زکات پھر آگے فترانہ آ رہا ہے آج آپ ہماری کارکردگی دیکھیں گے کہ کتنے طلبا یہاں پڑھا اور کہاں کہاں سے آ کے پڑھا کہاں کہاں سے آپ کے شہر میں آئے جو لوگ جامع زیالون سے تعاون کرتے ہیں جامعہ جامع لون سے جو لوگ تعاون کرتے ہیں تو اب بھی توبا توبا کہتے ہیں گلتی کرو سر پیسے دو اسا اسکول سے کالج بنائیے ورنہ مولوی کیا بنا دیں گے انہوں نے پتا بے مول بھی مولوی ان سے بلڈنگ کی ضرورت ہی کوئی نہیں انہیں درخت تھلے بہ کے شروع ہو جاؤں ہمیں کیا ضرورت ہے بلڈنگوں کی ہم نے تو خیمے لگانے ہیں اور ہم نے شروع کر دینا ہے ہو بھائی کرو قرآن پاک لیکن تمہارے روکے سے کوئی رکتا ہے تمہارے روکے سے کوئی رکتا ہے نہیں جتنا تم روک رہے ہو وفاق المدارس کے امتحان میں اتنی ہی طالب کی تعداد بڑھ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب تو کراچی میں جا کے دیکھیں بڑے بڑے سیٹوں کے بچے اور ہر پتی لوگوں کے بچے مزہ آیا خدا کی قسم اور کروڑوں پتی تازے ان کے بیٹے آئین بنے مفتی بنے صبح کے ٹائم اپنی کار پہ آتے پہ آ کے اپنے کلاس روم میں جاتے اپنے پیریڈ پڑھاتے اسی کار میں واپس جا کے اپنا کاروبار بھی کرتے مزہ آیا اب تو بڑے بڑے سیٹوں کے بیٹے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے تمہیں احساس نہیں ہو رہا ہے ابھی تک جو ہمارے موائے ساتھی ہو نا ہم جب توحید بیان کرتے تو وہ دے سبح اللہ تو چندے بھارت دیوڑ دیواری آ گئے تھے واہ جی وا بندے آلوی صاحب بس توحید تے تو بہان مزہ ہی آ گیا قرآن سنانے دا مزہ ہی آ گیا تو جب زکات دینی ہے اور جگہ پہ جو ہمارے مواحد ساتھی ہی ہیں توہیدی ہمیں کوئی غلط عقیدے والا آدمی کوئی چندہ نہیں دیتا یہ جی ذہن میں رکھیے گا ہم حق بیان کرتے ہیں ہم قرآن سناتے ہیں اور جن لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی تعامل نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں nah جی آپ کا ہمارا عقیدہ نہیں ملتا ہے ہم آپ کو نہیں دیں گے تو جو ہمارے مواحد ساتھی ہیں اگر یہ جامعہ زیالون چلانا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چلانا ہے اس کے فضل و کرم سے چلنا ہے انشاءاللہ تو ہمارے مواحد ساتھیوں کو پوری طرح اس طرف توجہ کرنی ہوگی جی کہ وہ اپنی زکات اشر فطرانہ جامعہ ضیاء العلوم کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی خرچ نہیں پچیس روپے فطرانہ ہے جی فی کس پچیس روپئے اور یہ گندم کا حساب ہے جی گندم کا یہ کس کا حساب گندم دو کلو ایک حساب کھجور دوی ہے جی نہیں پسند آئی بات یہ جو گندم والا ہے نا گندم والا اے بےچارے ان لوگوں واسطے جڑے کمزور نے جڑے تھوڑے جہ ٹھیک نے تو چھوارے والے پاسے آؤ یہ نہیں ہے کہ پچیس ہی دینا ہے نہیں آپ کو اللہ نے دیا ہے پیسہ کھجور کے حساب سے دیجئے دو کلو کھجور کے حساب سے آپ فطرانہ دیجئے اللہ کی راہ میں دینا ہے جو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں اگر گھر میں آپ کے چھ آدمی ہیں پچاس روپے کے حساب سے سو روپے فی آدمی بنے گا تو کیا ہے پانچ سو آدمی یہ سات سو روپئے آپ دے دیں گے تو ایک نصاب وہ بھی ہے لیکن جس نے گندم کا حساب دے دیا فطرانہ اس کا چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے فطرانہ البتہ بہرحال دونوں کا ادا ہو جائے گا ارض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن پاک نے عذاب کو ہٹانے کے لیے کتنے امور بیان کی پہلا کیا ہے شرک نہ کرو عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو شرک نہ کرو دوسرا کیا ہے ظلم نہ کرو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ جی وہ امیر آدمی تھا جی غریب بڑا نڑا اس جی زخمی کر چڑیا سی جی بڑا ظلم کی سی وہ جی غلط مقدمہ کروا دیا جی اور غلط مقدمہ کروا کے غریب کو جیل میں ڈال دیا جی اور فلاں کے مکان پہ جی اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا جی خود اس پہ قابض ہو گیا صرف یہ ظلم نہیں ہے اے تاجروں کم تولنا بولو زور سے بولو کیوں نہیں بولتے ہو کم تولنا کیا ہے ظلم ہے کم ماپنا کیا ہے ظلم ہے ملاوٹ کا کرنا کیا ہے ظلم ہے گاہ کو دھوکھا دینا ظلم ہے گا سے غلط بیانی کرنا ظلم ہے ظلم ہے آگے بڑھوں آگے جاؤں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دینے کی تنخواہ لے کر پونے آٹھ گھنٹے بھی ڈیوٹی دینا بولو زور سے بولو ظلم ہے ظلم ہے جو ملازم آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دینے کی تنخواہ لیتا ہے اور وہ ڈپٹی پوری نہیں دیتا تو یہ کیا ہے ظلم ہے حضرت سلیمان کی حکومت ہوتی تو حضرت سلیمان کہتے لا از عذابن شدیدن لا ازب نہ دو دو میرا ملازم ہوے تے بغیر چھٹی دی درخواست دیتے چلا گیا ہے آڑ ل اوز بننا ہوا زابن شدیدہ میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا اولا ازبا ہن جو ملازم پوری تنخواہ لے اور ڈیوٹی نہ دے بولو ظہر سے بولو جو سرکاری ملازم رشوت لے رشوت کا کاروبار کرے یہ ضلع میں اور جو سود کھائے بولو بولو اور جو زنا کرے یہ ظلم ہے زنا کرنا ظلم ہے ایک کسی کی عزت کو لوٹنا اور اگر ناجائز طریقے سے بچہ پیدا ہو جائے تو یا تو اس بچے کو ماریں گے تو یہ کیا ہوگا ظلم ہوگا اور اگر وہ زندہ بھی رہا تو معاشرے میں اس کا وہ مقام نہیں ہوگا تو یہ اس بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ظلم ہے ظلم ہے یہ سارے ظلم ہیں اور یہ عذاب الہی کا سبب ہے قرآن کہتا ہے میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو شرک بھی چھوڑ دو ظلم بھی چھوڑ دو اور تیسرا حکم ہے عذاب الہی کو ٹالنے کا احسان کرو کیا کرو احسان کیا کرو احسان احسان احسان کس کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ کس کے ساتھ اولاد کے ساتھ کس کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ کس کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ کس کے ساتھ غریبوں کے ساتھ کس کے ساتھ مسافروں کے ساتھ احسان کرو چنانچہ دو حکم میں آپ کو صورت بنی اسرائیل کی میں نے ایک ایت پڑھی دیکھیے گا کزا ربو کا اللہ, اللہ ہو تیرے رب نے فیصلہ کیا دھرتی عبادگی تو صرف کس کی کدا ربو کا اللہ تعبدو اللہ علاحو عبادت اللہ کے سوا کسی کی نئی غائبانہ پکار اللہ کے سوا کسی کی نہیں نظر نیاد اللہ کے سوا کسی کی نہیں منت منوتی اللہ کے سوا کسی کی نہیں چڑھاوہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں سجدہ گئے روزہ لگ گیا آپ آج تو جا رہی گرمی بھی کوئی سجدہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہاتھ باندھ کے زاریاں کرنا اللہ کے سوا کسی کی نہیں طواف اللہ کے گھر کے علاوہ کسی کا نہیں گائے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا نہیں نہیں غائبانہ کسی اور کی پکار نہیں ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہر حال کو جاننے والا اللہ کے, اللہ کے سوا کوئی نہیں الغالب اللہ کے سوا کوئی نہیں العزیز اللہ کے سوا کوئی نہیں الوارث اللہ کے سوا کوئی نہیں الموئز اللہ کے سوا کوئی نہیں المزل اللہ کے سوا کوئی نہیں الموتی اللہ کے سوا کوئی نہیں المانے اللہ کے سوا کوئی نہیں دانتا زور سے بھائی زور سے زور سے ذرا زور سے بولیے داتا اللہ کے سوا کوئی نہیں گنج بخش اللہ کے سوان کوئی نہیں حضرت علی حجویری نے کہا کشف المحجوب میں کہا علی حجویری نے گنج بخش بھی تو ہے رنج بخش بھی تو ہے گنج بخش بھی تو ہے گنج بخش بھی, بھی تو ہے رنج بخش بھی رنج دینے والا کون مصیبت دینے والا کون غم دینے والا کون تو پھر ٹالنے والا کون رنج دینے والا کون تو پھر راحت دینے والا کون دکھ دینے والا کون تو پھر سکھ دینے والا کون بیمار کرنے والا کون تو پھر صحت دینے والا کون اولاد نہ دینے والا کون تو پھر دینے والا کون قسمتیں کھوٹی کرنے والا کون تو پھر کھڑی کرنے والا کون غریب نواز کون لگپ کون؟, کون دستگیر کون دستگیر کون کرما والا کرنیہ والا والا پکارے سننے والا مالے کو مختار اس نے کہا جو میں زمین کو جھنجھوڑ دوں فلولہ نسرحم اللہ میں نے ایسے ابتدا میں پڑی ان کا ترجمہ آپ نے سنا سنا آپ نے ترجمہ اس کا فلولہ نسرحم اللہ زینا. جب ہم نے ان کو پکڑا وہ جو کہتے تھے یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں یہ مصیبتیں ٹال دیتے ہیں ان کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرتا یہ ہمیں رب کے قریب کر دیتے ہیں ساڈی سندہ نہیں انہ دی موڑدہ نہیں انہ دیا لے ٹکی ہوئی یہ چھپر کھاڑ کے دیتے ہیں یہ جھولیاں بھر دیتے ہیں یہ ہماری سفارشیں کرتے ہیں اللہ ان کی بات کو رب نہیں کرتا یہ رب سے کروا دیتے ہیں یہ رب سے باتیں منوا دیتے ہیں یہ مصیبتیں ٹال دیتے ہیں سورت آکاش میں چھبیسویں پارے کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا جب ہم نے ان قوموں کو پکڑا ان کے مشکل کشا دور دور تک نظر نہ آئے نسر اللہ ہو جن کو وہ پکارا کرتے تھے قرب الہی کا ذریعہ سمجھ کے انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی یہ تو کہتے تھے کام آتے ہیں مصیبتیں دور کر دیتے ہیں دکھ ٹال دیتے ہیں جب دکھ آنے لگے مصیبتیں آنے لگی بارش برسنے لگی عذاب بادیوں کا آنے لگا پتھر برسنے لگے میں نے رات بھی تکوا مسجد میں بیان کیا سورت نال ہے چودواں پارا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مشرق انسان جو غیر اللہ کا پجاری ہے جو ہر وقت ان کے وزیفے پڑتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ بہ الحق بیڑا ڈھک اور بری امام میری کھوٹی قسمت کھری کر دے اور وہ داتا ہیں وہ گنج بخش ہیں وہ دستگیر ہیں وہ بیٹے دیتے ہیں وہ گردے سے پتھریاں نکال دیتے ہیں اور فلاں جگہ پہ جھاڑو پھیرا جائے تو موقع ختم ہو جائے اے موقع والا محکمہ لا دے سپرد کیتا ہے کسی کے سپرد ہے موقع ختم کرنے کا محکمہ کسی کے سپرد ہوا خارج کرنے کا محکمہ کسی کے سپرد بیٹے دینے کا محکمہ کسی کے سپرد ہے پتھریاں نکالنے کا محکمہ جیل میں حضرت یوسف نے کہا تھا ار بابم متفر ارباب متفر خیرون یہ الگ الگ معبود بہتر ہے امین لاہل یہ الگ الگ بہتر ہے یا اس کو ہی ٹھیک ہے تو ہاں پہلے غیر اللہ کے پجاری ہیں کہتے ہیں یہ کونچی ہی سرکار ہیں ہمیں بچا لیتے ہیں دکھ دل کر دیتے ہیں مصیبتیں ہٹا دیتے ہیں شفائیں دیتے ہیں اور ہمارا خیال کرتے ہیں ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں صورت ناحل میں قرآن پاک نے کہا وہاں میرے اللہ وہ میرے اللہ تورے قرآن میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے لوگ پڑھتے ہی نہیں یہ بدنسیم لوگ ہیں میرے مونا یہ قرآن کے قریب نہیں جاتے انویاں کس سے سنا سنا کے کینا کے مار کھیا قوم کو تباہ کر دیا علماء کے نے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے جب فرشتے اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں بیٹے کھڑے ہیں باپ کھڑا ہے ماں کھڑی ہے بھائی کھڑے ہیں رشتے دار کھڑے ہیں دوست کھڑے ہیں مولانا سیب سورج یاسین پڑھ رہے ہیں مرشد قریب ہیں یہ اندر ہے چھت کی طرف اس کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں ملائکا دروازے سے داخل ہو گئے دروازے سے داخل ہو گئے اس کی پاؤں کی طرف پاؤں کی جانب فرشتے آ کے کھڑے ہو گئے اب یہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے لیکن ارد گرد والوں کو بتا نہیں سکتا نہیں سکتا نہیں سکتا دیکھ رہا ہے آ گئے ہیں روح قبض کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے روح قبض کرنے سے پہلے اس بندے کو فرشتے کہتے ہیں من دون اللہ. یہ حال بھی تو ہم سمجھ نہ آ گئے تھے تو ہم نہیں سمجھتے ہم نے تو اپنا پورا جگر نکال کے آپ کے سامنے رکھا ہے بھائی اور آج نہیں ہمیشہ سے یہ کر رہے ہیں پتہ نہیں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی اس بات کی سچتے کہتے ہیں آئی نا آئی نا کرو میں نے آئینا کہاں ہے من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتا تھا بات سمجھ کے مشکل کچھ آ سمجھ کے حاجت رواج سمجھ کے حاضر نادر سمجھ کے بات سمجھ کے حاجت رواج سمجھ کے مددگار سمجھ کے ارینا بلانا بلانا اور کہتا تھا یہ مشکل کی کھڑیوں میں کام آتے ہیں اس سے بڑی مشکل تر پر کبھی نہیں آئے گی کبھی نہیں آئے گی دیکھ اپنے روتے ہوئے بچوں کو دیش ٹکرے مارتی में ماں کو دیش کپڑے پھالتے ہوئے باپ کو دیش کیستے ہوئے अपने بھائیوں کو بہنوں کو بیٹوں کو دوستوں کو ااں को کو रहे رہے ہیں چلا رہے ہیں تیری دولت یہیں مال یہیں گھر یہیں اولاد یہیں پیسہ یہیں اس سے بڑی مشکل تجھ پہ کبھی نہیں آئے گی تو, تو کہتا تھا مصیبتیں ڈھا دیتی ہیں دکھ ہٹا دیتے ہیں آئی نا. بولو یار دور سے بولو مزہ نہیں آیا موبائل کو نہیں مزہ آیا موبائل کو ہے نا کہاں ہے بلا نظرا مشکل تالے تیری بلا نظرا ہر تیری پوری کر دے بلانا نظر تیرے ہاتھ کو اٹھا کے تیرے بچے کے سر پہ ہی رکھ دے بلا بلا بلانا نظر تیری زبان ہی کھول دے تو دو کر لے اپنی بیوی بی ابے نال اب مانال کہاں ہے وہ کہاں وہ قرآن کہتا ہے کل بلاگاتی تراکی کل بلاگاتل حلکوم روح کہاں آ کے اٹکی ہے حلقوم میں یہ کون سی کون سا وقت ہوتا ہے آخری بس پھونک نکلنی ہے آخری سانس ہے یہاں آ کے رو رک گئی ہے کل بلا تل ہلکوم پاؤں سے نکالنے لگے ذرا یہ میری بات توجہ سے سننا بات ہے میری سے نکالنے لگے گاؤں سے نکالنے لگے پنڈیوں سے نکال لی رات سے نکال لی پیٹ سے نکال لی سینے سے نکال لی نیچے والا بے حرکت ہو گیا روح پہنچی ہلکون پر کلا ایزاب لگا سل تراکی کی باغات یہاں ہلکون کے اوپر آ کے جب روح اٹک گئی اللہ نے سرمایا ڈرا ٹھہر دیا روک ڈرا یہاں ایک سیکنڈ کے لیے ذرا رک جا میں نے تجھے کاؤں سے نکالا نہیں روکا پڑیوں سے نکالا نہیں روکا رانوں سے نکالا نہیں روکا پیٹ سے نکالا نہیں روکا سینے سے نکالا نہیں روکا یہاں آ کے میں تجھے روک رہا ہوں ذرا میں دنیا دے مشکل خفاموں دیکھنا چاہوں گا میں دنیا کے حاجت رواؤں کو دیکھنا چاہوں میں روح باہر نکالنے لگا ہوں کسی میں ہمت ہے تو واپس لوٹا کے دے کچھ کرنے والا کون ہے سارے اختیار کس کے پاس ہیں اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں سارے اختیارات کا مالک کون ہے مالک و مختار کون ہے یہی سارے قرآن کا خلاصہ ہے یہی سارے قرآن کا خلاصہ کناگو کو ہمارے پاس طالب علم جنہوں نے امتحان دی ہے وہ کتنے ہیں جی ایک سو پینتیس طالب علموں نے جی امتحان دیا اور ایک سو ساٹھ لڑکیوں نے امتحان دیا طالب علموں کے انعامات آج مل رہے ہیں جی اور طالبات کو انعام ملیں گے اتوار کو جی پرسوں صبح. صبح دس بجے مسجد کے اوپر ان کے لیے دس قرآن کا اہتمام کیا گیا آپ بھی اپنی خواتین کو گھر کو والدہ کو بہنوں کو بیٹیوں کو اتوار کے دن نو بجے جی. دس بجے نہیں بلکہ نو بجے یہ پیچھے سے آئیں گی جی گلی سے مسجد کے ساتھ اوپر سیڑھی چڑھ رہی ہے اس مسجد کے اوپر آ جائیں گی ذرا منظر بھی دیکھیں گی ایک سو ساٹھ لڑکیوں کو سندے ملنی ہے انعامات ملنے یہاں معاویہ مسجد میں اوپر اس تقریب میں جہاں درس قرآن ہوگا خواتین بھی درس قرآن دیں گی اور کوئی عالم یا میں خود بیان کروں گا یا کوئی اور عالم جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ مستورات کے لیے بیان کریں گے آپ اس پر توجہ دیں گے جی اور اپنی مستورات کو بھیجیں گے ایک اعلان سنے جی ہاں یہ مستورات اب جمعے پہ آ رہی ہیں جی اور ڈھیر ساری آ رہی ہیں ہمارے ہاں ہر جمعے پر عورتوں کے لیے جمعہ پڑھنے کا انتظام ہے اوپر جناب لیٹرینیں بھی ہیں وزو خانہ بھی ہے برامدہ بھی ہے پنکھے بھی ہیں ساری سہولتیں اور سردیوں میں دھوپ بھی ہے بڑی سہولت تو صرف اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی مستورات جو ہیں گھر والی ہے بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں مائیں وہ آئیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اللہ کا قرآن سنے گی توحید سنے گی تو ان کے عقائد کیا ہو جائیں گے درست عقیدہ درست تو آپ کے جی ذہن میں رکھیں ہر جمعے کا انتظام ہوتا ہے جی پیچھے گلی سے آنا ہے اوپر انہوں نے چلے جانا ہے بالکل محفوظ جگہ ہے جی باحفاظت جگہیں سارا انتظام وہاں موجود ہے یہ جمعے کے لیے انتظام وہاں ہوگا جی ایک کتاب ہے جی لاہور سے ہمارے دوست آئے ہیں پیغام اسلام بنام بناتے اسلام یعنی اسلام کا پیغام عورتوں کے نام عورتوں کے احکام کیا ہیں یہ آپ کی بچیوں بہنوں والدہ بیوی کے پاس اس کتاب کا ہونا بہت ضروری ہے جی ستر روپے غالباً اس کی قیمت ہے اور یہ آپ کو باہر سے ملے گی ایک اور کتاب ہے تفسیر کے موضوع پر ہر سورت میں کیا بیان ہوا جیسے آج میں نے بیان کیا کہ دفیہ عذاب کے لیے امور تین عمر, عمر بیان کرتے ہیں اللہ تو اس میں تفسیر ہے سارے قرآن پاک کی یہ بڑی موٹی کتاب ہے اور قیمت اس کی صرف اسی روپئے یہ بھی آپ کو وہاں سے ملے گی فضائل رمضان پر ایک کتاب ہے وہ بھی آپ کو ملے گی ہم 135 سو پینتیس یا چھتیس جتنے طالب علم ہیں ان میں 25 فیصد جو طالب علم ہیں جو پہلے درجوں پہ آئے ان کو تو ہم نماز سے پہلے انعام دیں گے جی اور باقی جو ہیں 75 فیصد ان کو ہم سنتیں پڑھنے کے فوراً بعد انعام دیں گے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سنتیں پڑھنے کے بعد یہاں ٹکے رہیں اور ان طالب علموں کی آپ حوصلہ افزائی فرمائیں آپ بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے بس 5-10 منٹ میں نماز کے بعد سارے گو جائیں گے جی. ایک اور اعلان یہ ہے کہ ہمارا پورا دورہ ہے تفصیل قرآن آڈیو سی ڈی پر محفوظ ہوا ہے جی پورا قرآن پر اور صرف تین سی ڈیوں تین سی ڈیوں پر پورے قرآن کی تفصیل آپ کو مل سکتی ہے جی یہ تنویر صاحب سے آپ مکتبے میں یا اگلے جمعے آپ یہی رابطہ کر لیں گے آپ کو مل جائے گی ہم پہلے سو طالب علموں کو ہر طالب علم کو انعام میں سی ڈی بھی دے رہے ہیں جی وہ تینوں سیڈیاں دے رہے ہیں انعام میں اور باقی انعام بھی ہم ان کو کتابوں کی صورت میں بھی دے رہے ہیں اور پہلے سو نمبر پہ آنے والے جو طالب علم ہیں نا جی ان کو ہم سیڈیاں بھی دے رہے ہیں آئے جی ہاں انعام کے لیے میں نے جن آباب کو دعوت دی ہے ان میں ڈاکٹر حسین امداد صاحب ہمارے محترم ہیں حاجی فضل کریم صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے جماعت کی بنیاد قدوة صالکین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں جی اور حضرت صاحب کے پاس کچھ رہے ہیں شیخ القرآن شاہ جی اور والد صاحب کے بڑے دوست ہیں جی اور وہ ہمارے بزرگ ہیں بڑے نیک آدمی ہیں میں ان کے ہاتھ سے سند دلوانا چاہتا ہوں تاکہ طالب علموں کی صنعت جو ہے وہ حضرت صاحب سے متصل ہو جائے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت صاحب کے ہاتھ میں دیا تھا تو ان کے ہاتھ سے صنعت جو ہے وہ طالب علموں کو مل جائے بزرگ ہیں اگر وہ کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہاں بیٹھ جائیں کرے جی جلدی کرو کرے تابود الحکیم